اور ہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں جو حد سے بڑے اور اپنی رب کی آیتوں پر آمان نہ لائے اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت تر اور سب سے دیر پا ہے